مرو <سؤال> ملائی یا yeah, نوجوان ساتھیوں کے موسوم کی ملاقات میں رکھی ہے جس میں اپنے نکی کے ریست کا اہم مقصد اپنے نقی کے اہم مقاصد کا اللہ تعالیٰ اپنے کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے اور ہمارے آخری کے بعد قوم مزہ آپ نے اور اپنی اللہ نے بھیجی تھی اللہ نے سرایا او چار رسولا و و اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دنیا میں بھروس کروایا اور نبی میں آ کر کے سامنے پیار چیزیں رکھی نمبر ایک ید ہی ہمارے پاس قوم کے سامنے ہماری آیا کو گراوٹ کرتے ہماری آیات کو کر کے لوگوں کو سنا دے نمبر دو ویو تک اور ہمارے نشید قوم کو ہر قسم کی زندگیوں سے پاک اور صاف کر اخلاق کردار گفتار اکائی موجہ ہر چیز کو ہمارے نصیب آدمی کے اثرات کی بتائی ختم کر رہے اس کے Okay بڑی خوشیاں ہم کی ان میں سے تعلق ان میں پانی اگایا ہاتھ اٹھایا پھر پوچھنے کے لیے اور کو جا کر کے خوشی میں بیٹھا پھر پوچھنے والا مسئلہ ہے منصیب اب